اور ہم ان نبوہے کے پیچھے ان کے نشان قدم پر اسبن مریم کو لائے تست کرتا ہوا تو ریت کی جو اس سے پہلے تھی اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تست فرماتی ہے تو ریت کی کہ اس سے پہلی تھی اور ہدایت اور نصحت پر ہزگاروں کو